بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی یا رسول اللہ واحدا علی الله واسحبی کا حبی بمیکیابی بما خدا تو سر محا نبی نبي تو سر محا نبی اما واحد علی کا وا سحابی يا نور واحدا علی يا نور الله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 میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین ایک مرتبہ پھر مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج میں حاضر خدمت ہیں چونکہ پاکستان رو دیگر کئی ممالک میں کل یوم عید ہے یعنی عید الاضحیٰ کا دن کل ہے تو اس مناسبت سے اس دن بہت زیادہ الحمد مسلمان قربانیاں کرتے ہیں اپنے جانوروں کو قربان کرتے ہیں اور یوں سیدنا ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام کی یاد کو تازہ کرتے ہیں تو الحمد للہ آج کے ہمارے اس سلسلے میں ہمارے مجلس مکتوبات و تابوزات اطاریہ کے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کی مجلس کے اسلامی بھائی یہ گائی منڈی گئے اور وہاں انہوں نے کچھ ویڈیو سوالات ریکارڈ کی جس طرح مسلمان اسلامی بھائیوں کو اسلامی بہنوں کو کچھ امراض ہوتے ہیں نظر لگنے کا ہوتا ہے اور دیگر بہت ساری چیزیں ان کے ساتھ لاحق ہوتی ہیں اسی طرح آج کی اس سلسلے کی خصوصیت یوں بھی ہے کہ آج ہم جو ویڈیو سوالات دیکھیں گے وہ گائی منڈی کے ہیں اور انشاءاللہ شاء اس بکرا منڈی اور گائی منڈی سے ہمیں جو سوالات ویڈیو کی صورت میں پیش آئے ہیں وہ ہیں بھی جانوروں سے متعلق تو آج کا سلسلہ معلومات کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ بہت زیادہ دلچسپ بھی رہے گا مدنی التجا ہے پوری سلسلے میں ہمتن گوش ہو کر توجہ کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ شریک رہیں اور جو مدنی پھول اور جو اورد وظائف روحانی علاج اور دعائیں وغیرہ بتائی جائیں ہو سکے تو اسے نوٹ بھی کرتے چلے جائیں تاکہ یہ آپ کے بھی کام آ سکے صلو ال الحبیب صلو اللہ صلو اللہ تعالی علی محمد وبارک وسلم آئیے آج کا پہلا ویڈیو سوال دیکھتے ہیں اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم و رحمت اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد سعی مستاری ہے نیو کراچی سے میرا تعلق ہے میرا سوال یہ کہ منڈی میں خریدار کئی کئی گھنٹوں تک قربانی کا بکرا خریدنے کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں مگر بکرے اتنے مہنگے کہ سودا ہی نہیں بن پاتا مدنی چینل کے ناظرین کو کوئی ایسا ورد بتا دیں کہ آنے والوں کا کام پورا ہو جائے اور بکرے کا مالک مہربان ہو کر مناسب داموں میں خریدار کو جانور فروغ کر دیں جی حضور یہ ہمارے نعیم اچاری بھائی بکرا منڈی سے چونکہ مجلس کے اسلائم ہے بکرا منڈی کے تھے تو بکرا منڈی سے انہوں نے جو سوال کیا ہے اس کا روحانی علاج بتا دیجیے مکتبۃ المدینہ کی متبوعہ مدنی پنصورہ کے باب فیضان اولاد میں ہے یا معرو سو بار ہنڈریڈ ٹائمز ہر روز پڑھنے والے کے انشاءاللہ اللہ زوجل سب کام پورے ہوں گے سبحان اللہ ایک, ایک اور وردھ پیش خدمت ہے یا نافیو بیس بار جو کسی کام شروع کرنے سے قبل پڑھ لے انشاءاللہ عزوجل وہ کام اس کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ یا عزیزو اکتالیس بار متعلقہ شخص یعنی جانور کے مالک کے پاس جانے سے قبل پڑھ لیجئے انشاءاللہ عزوجل وہ مہربان ہو جائے گا اور مناسب داموں میں سودا طے ہو جائے گا سبحان اللہ یہ تو چونکہ بکرا منڈی سے ہمیں سوال ہوا تھا اس لیے اس کے جواب میں جانوروں کا ذکر کیا گیا ورنہ عام روٹین کے کاموں میں بھی اس سے مدد لی جا سکتی ہے ان اور کو پڑھا جا سکتا ہے جزاک اللہ آئیے ایک اور آڈیو سوال سنتے ہیں. صلو علی الحبیب. صل اللہ علی محمد. السلام علیکم میں ہندوستان کے جناگڑھ شہر سے بات کر رہا ہوں میرا نام زاہد ہے میرے ممی کا میرے ممی ان کو ہے کسی کی تقریبوں کو پورا دکھ رہا ہے اس کے لیے کوئی روحانی علاج دکھائیں یہ ہندوستان جناگڑھ سے زاہد بھائی انہوں نے سوال کیا تھا اپنی والدہ سے متعلق انہیں روحانی علاج بتا دیجئے ذہبۂ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفاء کاملہ عضیلہ اور صحت نافیہ فرمائے مقبت المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنسورہ کے بعد فیضان اور میں سے درد سر سے نجات کے لیے ایک وقت خدمت ہے اسے سما فرما لیجئے یا غفورو یا غفورو یا غفورو جس کو درد سر یا کوئی بیماری یا غم پیش آ جائے تین بار یا غفورو کے مقد یعنی <تصفح> کہ اس اس میں پاکے کو کاغذ پر لکھ کر مقططعات یا الف وائن فا واؤ اور وا یہ اس کے مقطعات ہیں تو یہ مقطعات کاغذ پر لکھ لیں اور اس انداز سے لکھیں کہ وہ مطلب پوائنٹر وغیرہ یا بال پوائنٹ نہ ہو وہ روشنائی وغیرہ ٹائپ کی چیز ہو تو اس کو لکھ لیا جائے اور اس کی گیلی سیاہی یعنی ابھی وہ خشک نہ ہوئی ہو گیلی سیاہی پر روٹی کا ٹکڑا لگا کر وہ نقش روٹی میں جذب کر لیں یعنی وہ روٹی اس کے اوپر رکھ لیں گے تو یا وفوروں کے مقد جو ہیں تو وہ اس میں چھپ جائیں گے تو وہ اس طرح جذب ہو جائے گا تو مریض کو چاہیے کہ اس روٹی کے ٹکڑے کو کھا لیں انشاءاللہ شاء اللہ اس کا وجن شفا حاصل ہوگی سر یا مجھی ایک اور ورد ہے یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو یہ تین بار پڑھ کر والدہ کے سر پر دم کرنے سے انشاءاللہ و جل درد سر دور ہوگا اس کے علاوہ غالباً اپنے والدہ کے حوالے سے گردے کی تکلیف کا بھی تذکرہ فرمایا تو قرآن پاک کے پارہ سولہ سورت القحف کی یہ آیت نمبر ایک سو نو الرحمن اللہ رحمٰن الرحیم لوکان الباہر لکلمات اور دوبارہ سن لیجئے بسم اللہ وب الحمان الرحیم لَ کان البرمید ربّی صحوارا بھی سُن لیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لو کا باہر دلی کلیمایتی ربی پارا سولہف کی یہ آیت نمبر ایک سو بعد نماز فجر تین عدد سادی چینی کی پلیٹوں پر یہ لکھ لیجیے اس پر آراب لگانے کی حاجت نہیں ہے یعنی زیب ربر پیش تنوین وغیرہ یہ نہ لگائیے اور ایک پلیٹ صبح ایک پلیٹ دوپہر اور ایک پلیٹ رات کو اس میں پانی ڈال لیجئے پانی ڈال لیں گے تو وہ اس کی جو روشنائی جس میں وہ جو تحریر ہے وہ پانی میں گھل جائے گی اور با وضو لکھی جائے اور مریضہ بھی با وضو ہو پیتے وقت یہ عمل چالیس دن کرنا ہے ان شاء اللہ از وجل تا خصول شفا یعنی چالیس دن تک یہ عمل جاری رکھیں گے تو والدہ کو گردے کی تکلیف سے نجات حاصل ہوگی صلو علی الحبیب اللہ محمد آئیے اپنے سلسلے میں ایک بکرا منڈی کا اور ویڈیو سوال شامل کرتے ہیں الحبیب اللہ سلو حبیب حضرت السلام علیکم میرے نام سجد شفت حسین ہے اور میں ترفکیش قانون سے حاضر ہوا ہوں یہ جانور ہم نے لیا ہے ہمارے علاقے میں بلکہ اور علاقوں میں بھی جانور بہت چوری ہو رہے ہیں آج کل تو آپ سے درخواست ہے کوئی ایسا ویٹ بتا دیجئے کہ جس کو پڑھنے سے اس پہ پھوکنے اور یہ جانور جو ہے محفوظ رہے ماشاءاللہ سید شفقت بھائی بکرا منڈی سے انہوں نے سوال ریکارڈ کروایا ویڈیو سوال اور جانور چوری ہونے سے محفوظ رہے اس کے لیے روحانی علاج انہوں نے مانگا مکتبت المدینہ کی متبوہ مدنی پنجورا کے فیضان اولاد کے باب میں ہے یا جلیلو یا جلیلو دس بار پڑھ کر جو اپنے مال و اسباب اور رقم وغیرہ پر دم کر دے انشاءاللہ اللہ چوری سے محفوظ رہے گا تو آپ بھی یہ عمل اپنے قربانی کے جانور پر کر لیجئے ان شاء اللہ عزاجل آپ کے قربانی کا جانور بھی چوری سے محفوظ ہو جائے گا ان شاء اللہ شبحان اللہ ماشاء تو یہ تو جو قربانی کر رہے ہیں اپنے جانور پر یا جلیلو دس مرتبہ پڑھ کر دم کر لیں ان اللہ الرحمٰن یہ جانور بھی محفوظ رہے گا اور دیگر اپنے مال و اسباب پر بھی یا جلیلو دس مرتبہ پڑھ کر دم کرنے والا اس کی برکتیں پاتا ہے سلو عید الحبیب آئیے ایک اور آڈیو سوال شامل کرتے ہیں اللہ محمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ میرا نام سیاز احمد اختاری ہے اور میں دبئی سے بات کر رہا ہوں ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا میری دائیں پھڑک رہی ہے اس کے بارے میں میری رہنمائی شرمائے جناب وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ فجاز بھائی دبئی سے بڑا اچھا سوال کیا انہوں نے اور یہ عموماً کئی اسلامی بھائیوں کے ساتھ پیش آتا ہوگا آنکھ پھڑکتی ہے تو اس کا روحانی علاج بھی بتا دیجیے دیگر اس سلسلے میں مدنی پھول بھی آتا ہے فرما دیجیے آنکھ پھڑکنا یہ ایک فطری عمل ہے اور اس میں کوئی تشویش نہ فرمائے فی زمانہ اسے سے لوگ بدشگونی کے طور پر لیتے ہیں اور یہ آگے بدشگونی کے اسلام میں کوئی حقیقت نہیں البتہ نیک شبونی لینے کی اجازت ہے تو بد بدشگونی کس طرح سے لوگ رہتے ہیں مثلاً کالی بٹی کالی بلّی راستہ کاٹ کر گزر گئی تو دیکھا گیا ہے کہ لوگ اس پہ بدشگونی ہی لیتے ہیں کہ کالی بلی راستہ کاٹ کے گزر گئی ہے اب ہم جس کام سے جا رہے تھے ہو سکتا ہے وہ کام پورا نہ ہو تو وہ واپس گھر لوٹ آتے ہیں اور پھر دوبارہ پھر جس مقصد کے لیے گھر سے نکلے تھے اس کام کے لیے روانہ ہوتے ہیں اسی طرح بعض اوقات جب کوئی ستارہ وغیرہ ٹوٹتا ہے تو اس سے بھی لوگ بدشگونی ہی لیتے ہیں کہ ہو نہ ہو دنیا میں کوئی بڑا حادثہ رونما ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ تارہ ٹوٹا ہے تو صحابہ کرام علیم الردوان کے واقعات جس طرح کے ملتے ہیں حدیث پی میں اس بات کا رد بھی موجود ہے چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علی علی کے اصحاب میں ایک انصاری صحابی نے روایت کیا کہ ایک رات کو وہ حضور پر نور شاہی یومن نشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ ایک ستارہ ٹوٹا اور روشنی پھیلی <سلام> <سلام> حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زمانہ جاہلیت میں تم اس حادثے کے متعلق کیا کہتے تھے صحابہ کرام علیہ ردوا نے کیا اللہ اور اس کا رسول عز وجل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زیادہ جانتے ہیں ہم یہ کہتے تھے کہ آج رات کو بہت بڑا آدمی پیدا ہوا ہے یا کوئی بہت بڑا آدمی مرا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ستارہ اس وجہ سے نہیں ٹوٹتا کہ کوئی مرتا ہے یا پیدا ہوتا ہے تو یہ ذرا یہ طویل حدیث موجود ہے تو یہ یاد رہے کہ اسلام میں ایسے توہمات وہموں اور بدشگونیوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے ان سے اجتناف کرنا ضروری ہے اگر بالفرض کسی کے دل میں کوئی ایسی بات کھٹکے تو ایک دعا وہ پیش کی جائے گی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو وہ دعا پڑھ لی جائے تو انشاءاللہ شاء اللہ ارزا اس شگون بد سے متعلق جو بھی مطلب شکون بد ہوگا اس کے حوالے سے اگر بالفرض کوئی وساوس پیدا ہوئے کوئی شک کو شبہات پیدا ہوئے تو وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گے تو دعا یہ دعا مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ مدنی منصورہ کے باب فیضان دعا کے صفحہ نمبر دو سو پر سنن جل چار کے حوالے سے لکھی ہوئی دعا میں مسلمانوں کو تعلیم دی گئی ہے کہ موثر حقیقی اللہ تعالی ہے وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے یہی بات اگر بندہ مؤمن ہمیشہ اپنے پیشے نظر رکھے تمام تو تمام توہمات اور بدشگونیوں سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا ان شاء اللہ وہ دعا یہ ہے اللہم لا يأتي تو یہ دعا پڑھ لی جائے تو ان شاء اللہ عزل اس کی بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی ان شاء اللہ تعالی آئیے اپنے سلسلے میں ایک اور بکرا منڈی کا ویڈیو سوال شامل کرتے ہیں محمد ذاکر ہے تعلق ہے میرا میرا سوال یہ ہے کہ بال فرض کسی کا جانور بھاگ جائے تو وہ کیا عمل کرے جس سے اس کو جانور مل جائے یہ ہم سے پوچھا گیا ہے کہ اگر کسی کا جانور بھاگ جائے تو وہ کیا عمل کرے جس سے جانور یا تو مل جائے یا خود ہی واپس آ جائے اس کے لیے ایک عمل پیش خدمت ہے یہ عمل بھی مکتبۃ المدینہ کی مطبوع مدنی پنصورہ کے باب فیضان اوراد میں غالباً لکھا ہوا ہے تو کسی بزرگ اگر کسی کا کوئی جانور بھاگ جائے یا گھر سے کوئی فرد بھاگ جائے کسی کا مطلب بابوں کا ذہنی تعاون بگڑ جاتا ہے تو گھر کا کوئی شخص بھی چلا جاتا ہے واپس لوٹ کر نہیں آتا تو بہرحال اگر کسی کا کوئی جانور یا کوئی شخص گھر کا کوئی فرض چلا جائے غائب ہو جائے یا بھاگ جائے تو اس کے لیے عمل پیش خدمت ہے کہ کسی بزرگ کے مزار کے پاس اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو مکان کے گوشے میں بیٹھ کر پاراتی صورت توحا کی یہ آیت نمبر سو یہ آیت نمبر سات اور آٹھ جو بھی سنائی جائے گی و جد کا دولد کا یہ آیتے مبارکہ دو آیاتیں یہ نو سو نبے بار یعنی نائن ہنڈریڈ اینڈ نائنٹی ٹائمس پڑے پھر ایک بار پوری سورہ و پڑھ کر دعا کیجئے انشاءاللہ کیجیے وہ بھاگا ہوا یا غائب جانور واپس آ جائے گا ان شاء اللہ بزرگوں کے مزار کی برکتیں ہیں واقعی آپ نے جو فرمایا اور یہ متعدد مرتبہ ہم نے مدنی چینل کے سلسلوں میں سنا اور دیکھا بھی ہے کہ بزرگان دین کے مزار کے پاس جانے کے تعلق سے بیانات بھی ہوتے ہیں اور اس کی برکتیں بھی بیان کی جاتی ہیں تو اس تعلق سے کہ اگر کسی کا جانور بھاگ جائے تو اب وہ کیا کرے تو کسی بزرگ کے مزار پر جا کر یہ عمل کرنا ہے اور اگر ممکن یہ نہ ہو تو پھر اس صورت میں مکان کے گوشے میں بھی یہ عمل کیا جا سکتا سکے جزاک اللہ آئیے اور آڈیو سوال شامل کرتے ہیں السلام علیکم اللہ وبرکاتہ انگلینڈ سے کال کر رہا ہوں پہلے تو میں مدنی چینل اور شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان کی بدولت سے مجھے اور میرے جیسے کتنے اسلامی بھائیوں کو دنیا اور دنیاوی اور دینوی معاملات میں رہنمائی ہوتی ہے پہلے تو میں تمام اسلامی بھائیوں کو ایک حقیقت سے مطلب کرنا چاہتا ہوں جیسا کہ میں تقریباً ڈیڑھ سال پہلے ایک کار حادثے میں کا شکار ہو گیا تھا اور جس کی وجہ سے میری بازو اور میرے ٹانگ ٹوٹ گئی تھی اور اس کی وجہ سے میں بھی ٹاقت پر ہوں اور پلیز اور, اور میں ہر روز جب قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں دعا کرتا تھا میرے مولا ہمیں مجھے فکر سچا علم فرما اور میرے فرما ایک میری مامانی جان اور جو بات میں ایک پاکستان کے شہر جیلم سے جن کا تعلق ہے علی صاحب ان کے پاس کے ان کے گھر میں کسی کام کے سلسلے میں گئی تو انہوں نے مجھے فضان سنت ادا تاکہ جب میں سے وہ بیدار ہوا تو میری مامانی جان مجھے اور فضان سنت عطا کرتی ہیں اور جس کی وجہ سے میں اس کو لاکھ صاف شکر ادا کرتا ہوں اور اس کا مطالعہ کرنے سے پہلے تو میں نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی پیاری باری سنت اپنے چہرے پر سجانے داری شریف اپنے چہرے پر سجانے کا ارادہ کر لیا ہے اور میری آپ کو اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے کہ میرے ہاتھ میں دعاب کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ثابت قدم رکھے اور پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی میٹی میٹی سنتیں سیکھنے کی تفیقت فرمائی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی تفیق میرے بھائی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں کار ہفتے کا شکار ہو گیا تھا تو اس کی وجہ سے میری بازو اور میرا تا میری ٹانگ ٹوٹ گئی تھی جو اتنے سارے آپریشن ہونے کے بعد بھی ابھی تک پوری طرح ٹھیک نہیں ہے تو اس کے لیے ہمیں علاج اتنا فرمائے اور ایک میرا مسئلہ وہ یہ بھی ہے کہ میرے والد صاحب جو کہ ہارٹ پیشنٹ ہیں جن کی دو دفاع ہارٹ سرجری ہو چکی ہے تو ابھی وہ پوری طرح سے ٹھیک نہیں رہتے ان کی ہارٹ بیٹ بہت تیز ہو جاتی ہے اور بلڈ پریشر بھی تیز ہو جاتا ہے اور وہ شوگر کے مریض بھی ہیں پلیز ایسا کوئی روحانی علاج بتائیں تاکہ اس کا وطیفہ کر سکیں کر سکیں تاکہ ان کی کوئی مدد ہو میرے لیے تمام اسلامی بھائیوں کے ہاتھ میں دعا کیجیے اللہ تعالیٰ و آخرت میں فرمائے السلام علیکم و رحمت اللہ کاشف بھائی انگلینڈ سے ان کے جو جذبات تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے سوالات پوچھے ہیں کار حادثے میں ان کی ٹانگ اور ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے ابھی تک روبہ صحت نہیں ہو سکے ہیں اس کے علاوہ والد صاحب کے حوالے سے بتایا کہ ہارٹ شوگر اور بلڈ پریشر کے مریض کاشیفائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی باردہ میں دعا ہے کہ آپ پر جو آزمائش آئی ہے حادثے میں آپ کے ہاتھ اور پاؤں یہ ٹوٹ گئے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جلد از جلد روبہ صحت فرمائیں اور آپ کے والد صاحب کو بھی شفاء کامل آجلہ اور صحتِ نافیہ طا فرمائے سے قبل کے روحانی علاج بتایا جائے ہم سب سے پہلے آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے مدنی چینل کے حوالے سے اتنے اچھے جذبات کا اظہار فرمایا الحمد للہ صرف یہی نہیں بلکہ مدنی چینل کے حوالے سے بے شمار ناظرین عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہیں اور عقیدت و محبت سے لبریز مدنی مٹھاس سے تر بتر اپنے ایس ایم ایس کرتے ہیں برقی ڈاک یعنی ای میل کے ذریعے اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہیں اور فون کالز بھی متعدد ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں یہ ان کے جذبات اس طرح کے ہوتے ہیں اور اگر ہم مطلب ایسا کوئی طریقہ بنے ایسے ایسا کوئی سلسلہ ہو کہ وہ ساری ای میلز اور وہ سارے ایس ایم ایس اور وہ ساری فون کالز اور اس کے علاوہ جو اسلامی بھائی مدنی چینل کے حوالے سے اپنے تاثرات کا عقیدت کا محبت کا اظہار کرتے ہیں اگر ان سب کو جمع کر لیا جائے تو شاید روزانہ کا ایک سلسلہ جو ہے وہ ہمارا مدنی چینل پر چلنا شروع ہو جائے یعنی اتنے الحمدللہ یہ تاثرات اور یہ آتے ہیں تو جو جو ناظرین ہم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں ہم ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رکھے مدنی چینل سے مربوط رکھے تاکہ ہم دین کی معلومات بھی حاصل کر سکیں اور یہ مدنی چینل کو دیکھنا ہمارے گھروں میں سنتوں بھرے ماحول کو پیدا کرنے کا سبب بھی بننا تو ان کو حضور اور آپ بھی بتا دیجئے روحانی علاج بھی جیسا کہ آپ نے شاہ فرمایا کہ حادثے میں آپ کے ٹانگ اور ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے تو ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے کے لیے پارہ گیارہ سورہ توبہ کی یہ آیت نمبر ایک سو انتیس <الْعَوِيم> پارہ گیارہ سورہ توبہ کی یہ آیت نمبر 129 جس کی تلاوت کی گئی تین دن تک تھری ڈیز تک اول و آخر دلو شریف کے ساتھ اس صرف ایک ایک بار پڑھ کر بار بار دم کیجیے ان شاء اللہ ٹوٹی یا پھٹی ہوئی ہڈی جڑ جائے گی این ممکن ہے کہ ہاتھ اور ٹانگ میں چونکہ حادثہ ہوا ہے تو اس سبب درد بھی ہو بدن میں درد یا کسی چیز کی شکایت ہو تو تکلیف کی جگہ اپنا سیدھا ہاتھ رکھ کر بسم اللہ شریف تین بار یعنی بسم اللہ شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مکمل یہ تین بار اور پھر سات مرتبہ یعنی سیون ٹائمز یہ دعا پڑھیے اعوذ باللہ من شر اس کا ترجمہ بھی سن لیجئے اگرچہ ترجمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے صرف دعا پڑھ لی جائے یہ کافی ہے اس کا ترجمہ ہے اللہ اجزا وجل اور اس کی قدرت کے ساتھ اس چیز کے شر سے پناہ چاہتا ہوں جسے میں پاتا ہوں اور جسے آئندہ خوف کرتا ہوں یہ دعا پڑھنے کے بعد دم کرنا ضروری نہیں ہے اور والد صاحب کا بھی آپ نے مسئلہ بیان فرمایا کہ وہ ہارٹ پیشنٹ ہیں انہیں شوگر بھی ہے بلڈ پریشر بھی ہے تو ان کے لیے بھی اور آپ فرمائیے آپ کے والد صاحب کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کم از کم سات بار یعنی ایٹ لیسٹ سیون ٹائمس اور زیادہ بار کی کوئی قید نہیں ہے نو دفعہ گیارہ دفعہ مارا مرتبہ جتنی دفعہ پڑھنا چاہیں یہ پڑھ لیں یا اللہ قوینی وقل یا اللہ قوینی وقل یا اللہ قوینی وقل تو جب کبھی دل میں تکلیف اٹھے اس وقت یہ عمل کر لیجئے ان شاء اللہ ارزا وجل یعنی کمی ہو جائے گی اور غیر مریض بھی چاہے تو ہر نماز کے بعد یہ عمل کر لیں انشاء اللہ ارزا غیر مریض دل کے امراض سے محفوظ رہے گا اس کے علاوہ روزانہ کسی بھی وقت ایک بار یاسین شریف پڑھ کر ایک سیب پر دم کر لیجئے اور اپنے والد صاحب کو نہار منہ یعنی ناشتے سے قبل خالی پیٹ کھلا دیجیے ان شاء اللہ دل کے مرض میں افاقہ ہوگا اور جو غیر مریض ہے جس کو دل کا عارضہ لاحق نہیں وہ بھی چاہے تو یہ عمل کر سکتا ہے ایک مشہور مقبول ہے کہ این ایپل آپس ڈاکٹر اوے این ایپل آر ڈے کیپسا ڈاکٹر اوے کہ روزانہ کا ایک سیب جو ہے تو وہ ڈاکٹر سے اور طبیب سے دور رکھتا ہے تو سیب پر یاسی شریف پڑھ کر والد صاحب کو نہارمکھ کھلا دیجیے اور شوگر سے نجات کے لیے پارہ پندرہ سورہ بنی سوئل کی یہ آیت نمبر اسی ربی ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی صدق و اخرجنی مخرج صدق و جعلنی و جعلنی من لدنکا سلطانا نصیرا روزانہ صبح و شام یہ آیت مبارکہ جس کے ابھی تلاوت کی گئی ہے تین بار اول آخر ایک بار دروشہی پڑھ کر پانی پر دم کر کے والی صاحب کو تا حصول شفاق پلاتے رہیے انشاءاللہ وجل شگر حیرت انگیز طور پر کنٹرول میں آ جائے گی انشاءاللہ شاء اللہ جیسا کہ ہمیں کاشف بھائی نے انگلینڈ سے سوال ریکارڈ کروایا اور انہوں نے مدنی چینل کے حوالے سے بڑے اچھے تاثرات دیے اس بات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مدنی چینل کے ناظرین کو یہ ایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں الحمدللہ کل پاکستان اور دیگر کئی ممالک میں عید الاضحیٰ کا پہلا دن ہے اور باب المدینہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز حیضان مدینہ میں عید الاضحی کی نماز ساڑھے بجے ادا کی جائے گی اور انشاء اللہ الرحمن عید قربان امیر اہل سنت کے ساتھ منائیں گے جی ہاں کل مدنی چینل پر جو سلسلے ہیں پرسوں جو سلسلے ہیں اس کے بعد تیسرے دن عید کے جو سلسلے ہیں اس میں سیدی امیر اہل سنت بھی جلوہ فرما ہوں گے اور امیر اہل سنت کے ساتھ براہ راست مدنی مذاکروں کا اور جو مدنی چندر پر دیکھ رہے ہوں گے اسلامی بھائی کے امیر علیہ سنت کے جو پچھلے سال کا جو کلپ چلتا ہے کہ وہ گوشت کے وہ حصے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ پھیپھڑے ہیں تو یہ کلیجی ہے تو اسے یہ کہتے ہیں تو اس کے کھانے کے حوالے سے امیر علیہ سنت نے جو کچھ ارشاد فرمایا اور یوں ہی ساتھ میں قربانی کا طریقہ مدنی پھول احتیاطیں گوشت کے حصوں کے تعلق سے مدنی مذاکرے اور دیگر بہت ساری چیزیں انشاءاللہ شاء اللہ مدنی چینل پر اگر ہم ان سلسلوں کو دیکھتے رہیں گے تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا تو نیت کر لیجئے انشاءاللہ یہ عید الاضحیٰ خصوصیت کے ساتھ انشاءاللہ مدنی چینل کے ساتھ گزاریں گے اور جو باب المدینہ میں رہتے ہیں وہ تو امیر اہل سنت کے ساتھ گزاریں اور دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز حیضان مدینہ میں سیدی امیر عل سنت عید کی نماز میں بھی انشاءاللہ شاء ہوں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ متعدد مرتبہ سیدی امیر علیہ سنت کے یوں سلسلے ہوں گے براہ راست سلسلے ہوں گے اس میں اپنے آپ کو شامل کیجئے برکتیں حاصل کیجئے بزرگوں کے ساتھ ان کی زیارت کرتے ہوئے رہیں گے اور ان کے ملفوظات اور مدنی پھول سنتے رہیں گے انشاءاللہ معلومات میں بھی اضافہ ہوگا اور وہ ساری برکتیں اور بھی نصیب ہوں گی تو نیت کر لیجیے ہم ضرور ان سارے سلسلوں میں شامل رہیں گے انشاءاللہ عز علی الحبیب شاء اللہ محمد وبارک جیسا کہ ہم نے ابتدام میں سنا تھا کہ ہمارے مدرس کے اسلامی بھائی بکرا منڈی گئے تھے انہوں نے کچھ وہاں کے ویڈیو سوالات تب بھی ریکارڈ کیے ہیں جن میں سے کچھ ویڈیو سوالات ہم نے ابھی آج کے سلسلے میں دیکھے ہیں آئیے ایک اور ویڈیو سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں علی اللہ محمد السلام علیکم مجھے نالو یار سے آیا ہوں ضلع خیرپور کے نظر لگے تھی بہت وہ کھائیں کھائے تھا جائیں سندھی میں سوال ریکارڈ کروایا ہمیں اور خیر پور سے شاید بتائے انہوں نے تو نویشی کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں اور انہوں نے فرمایا کہ بڑے بڑے کہتے ہیں کہ جانوروں کو بھی نظر لگ جاتی ہے تو نظر سے حفاظت کا کوئی عمل بھی بتا دیجئے نظر اتارنے کا طریقہ بھی بتا دیجئے نظر سے حفاظت کے لیے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیان عنہ کا ایک فرمان پیش خدمت ہے کہ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس کو نظر لگے اس پر یہ آیت پڑھ کر دم کر دی جائے وہ آیت مبارکہ کا پیش خدمت ہے وَإِيَّ تَادُ الَّذِينَ لَمَّا لَمَّا إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. تو یہ آیت مبارکہ کا پڑھ کر اس پر دم کر دیا جائے جس کو نظر لگی انشاءاللہ شاء نظر اتر جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ اس کے علاوہ جلد. نظر اتارنے کا ایک آسان طریقہ پیش خدمت م. ہے سات عدب ثابت لال مرچیں ہاتھ میں لے کر اپنے جانور کے اوپر سات مرتبہ घुमाने में میں سیدھے پہلو سے شروع کریں اور سیدھے پہلو ہی پر ختم کریں پھر مرچوں کو جلتے ہوئے पर پر جو توا رکھا ہے اس پر آپ ڈال دیں اور جب تک بدبو نہ آئے اسے آپ جلاتے رہیں اسی طرح دوبارہ جلائیں سہ بارہ جلائیں چند بار کرنے سے جب حزب معمول مرچیں جلنے کی بو نکلے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ نظر اتر گئی ہے اب اس عمل کی ضرورت نہیں ہے جیسا اللہ تو یہ نظر سے حفاظت کا اور نظر اتارنے کا طریقہ یہ دونوں الحمدللہ ہم نے سن لیا اگر انسانوں میں بھی انسانوں کو بھی نظر لگ جاتی ہو تو اسی عمل کے ذریعے یہ جو بتایا گیا سورہ قلم کی سورہ قلم کی آیتیں جو بتائی ہیں تو وہ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ مرچوں والا عمل یہ بھی کیا جا سکتا ہے ان شاء اللہ کے تو یہ پہلو سے شروع کیا جائے گا انسان کے کندھے سے شروع کیا جائے گا جزاک, جزاک اللہ تو یہ انشاءاللہ اس طرح نظر اتارنے کا عمل ہم نے سن لیا اللہ تعالی حبیب محمد آئیے ایک آڈیو سوال شامل کرتے ہیں صلو علی الحبیب اللہ تعالی محمد میرا نام محمد چوتر ہے میں عمان سے مورا ہوں میں جب نماز پڑھتا ہوں نماز میں پانچ وقت پڑھتا ہوں تب مجھے میں دعا مانگتا ہوں یا الہی میری آنکھوں کو دماغ کو رونے والا بنا دیں لیکن میری آنکھوں سے رونا نہیں آتا میں دعا مانگتا ہوں لے کر نہیں آتا مجھے کوئی روحانی علاج بتا دیں پلیز مہربانی ہوگی ان شاء اللہ سبدر بھائی مسقط عمان سے وہ ایک شعر ہے نا کہ رونے والی آنکھیں مانگو رونا سب کا کام نہیں ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں تو یہ بھی نماز میں رقت قلبی کے سوز و گداز کے طالب ہیں تو انہیں کوئی روحانی علاج بتا دیجیے حضرت سیدنا ابو جعفر محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ ننرو سے روایت ہے فرماتے ہیں جو شخص اپنے دل میں سختی پائے وہ ایک پیالے میں زعفران سے یاسین سین و لکھے پھر اسے پی جائے انشاءاللہ عزوجل اس کا دل نرم ہوگا اور جب دل نرم ہوگا تو رکت حاصل ہوگی اور انشاءاللہ عزوجل نماز و تلاوت قرآن ذکر و دعا اور نہ تو بیان میں زونے کی سعادت نصیب ہوگی للکت قلبی کی عظیم نعمت پانے کا ایک مؤثر ترین نسخہ یہ بھی ہے کہ آنکھوں اور زبان کا کفل مدینہ لگائیں یعنی اپنی آنکھوں اور زبان کو بد نگاہی اور بد کلامی سے تو روکنا ہی روکنا ہے اس کے علاوہ ہر گھڑی نگاہیں نیچی رکھیں اور ممکن ہو تو مباہ مناظر دیکھنے سے اور مبہ کلام کرنے سے بھی گریز کریں انشاءاللہ شاء عبادت میں رقط بھی حاصل ہوگی اور خوف خدا عزوجل اور اشک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی ہو میں پھوٹ پھوٹ کر رونا بھی نصیب ہوگا اس کے علاوہ مشورہ ہے کہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران الحاج محمد عمران اطاری سلامہ الباری کا رقط انگیز بیان جس کا نام ہی گریا و جاری ہے ضرور سن لیجئے انشاءاللہ شاء خوب برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ اللہ جیسا آپ نے فرمایا کہ آنکھوں کا اور زبان کا قفل مدینہ لگانا انہیں گناہوں سے بچانا غیر ضروری نظریں ادھر ادھر نہ اٹھیں زبان سے غیر ضروری کلام نہ ہو تو یہ بھی رقط قلبی یعنی دل کے سوز و گداس کو بڑھاتا ہے سید امیر علیہ سنت کا یہ طریقہ دیکھا کہ آپ نہ صرف نگاہیں نیچی رکھتے ہیں بلکہ آپ ترغی بھی دلاتے ہیں امیر علیہ سنت کا ایک انداز ہے اور مطلب آپ کو مسلمانوں کی اصلاح کا ایسا عظیم الشان جذبہ ملا ہوا ہے کہ مدنی چینل پر جنہوں نے مدنی مذاکرے امیر علیہ سنت کے سنے دیکھے ہیں تو پچھلے رمضان شریف کے مدنی مذاکروں میں آخری دنوں میں سید امیر علیہ سنت نے ایک انداز اختیار کیا تھا اور امیر علیہ سنت کا ایک طریقہ ہے کہ جب زبان کے قفل مدینہ پر آپ کا رسالہ ہے قفل مدینہ تو اس میں بھی آپ نے یہ ترغیب دلائی ہے کہ ایک مرتبہ کی سن لینے سے پڑھ لینے سے آپ اس کے عامل بن جائیں ایسا ضروری نہیں ہو سکتا ہے آپ عمل کرنا شروع کر دیں پھر بھول جائیں اور پھر آپ کی زبان جو ہے وہ غیر ضروری چلنا شروع کر دے آپ نگاہیں نیچی کرنے والے بنے ہوئے ہیں لیکن پھر آپ بھول جائیں آپ کی نگاہیں اٹھ جائیں تو اب ایسا نہیں کہ اب آپ کی نگاہ اٹھ گئی یا آپ غیر ضروری کلام شروع کر دیا تو اب آپ دوبارہ اپنی اس روٹین کو چھوڑ دیں یا میں نہیں کر سکتا بلکہ اس کو بار بار آپ پریکٹس میں لے کر آئیں تو امیر علی سنت اس کی ترغیب کے ساتھ ساتھ دیکھا ہوگا کہ جب کوئی سوال ریکارڈ کر... سوال کرنے جاتا تھا تو باپا فرماتے تھے کہ نگاہیں نیچی کر کے سوال کر. اس لیے کہ یہ ہم پریکٹس کر رہے ہیں تو ہماری عادت اگرچہ نگاہ اٹھا کر دیکھنے سے اور دیکھ کر سوال کرنے کہ کوئی ممانت نہیں ہے لیکن فرمایا کہ چونکہ ہم پریکٹس کرنا چاہتے ہیں اور جب ہماری پریکٹس اس قدر مضبوط ہو جائے گی تو پھر ہم اپنی نگاہوں کو حفاظت اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو اس تعلق سے یہی گزارش ہے مدری چینل کے ناظرین سے بھی کہ میں بھی نیت کرتا ہوں اب بھی نیت کریں ان اپنی زبان کو اپنی آنکھوں کو اور اپنے جسم کے دیگر اعضاء کو گناہوں سے بچائیں گے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو پریکٹس کی طرف لے کر اس موقع پر ایک تابعی بزرگ حضرت حسان بن سنان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ذہن میں آ رہا ہے بڑا پرسوز واقع ہے جو جی. عید کا ہی دن ہے کل بھی اور ان کا واقعہ بھی عید سے ہی مربوط ہے تو غالباً وہ عید کی نماز کے لیے تشریف لے گئے گھر سے اور عید گاہ سے جب واپس گھر کو لوٹیں تو ان کے بچوں کی والدہ نے ان سے پوچھا کہ عید گاہ میں کتنی عورتیں تھیں اس طرح سے انہوں نے سوال قائم کیا تو انہوں نے کوئی جواب نہ دیا دوبارہ ان سے سوال کیا انہوں نے جواب دیا کہ جب میں گھر سے چلا تو میری نظر اپنے پیر کے دونوں انگوٹھوں پر جمی ہوئی تھی اس حال میں وہاں پہنچا اور اسی حال میں میں وہاں سے لوٹ کر واپس آیا میں نے اور کسی طرف نظر نہیں کی اپنی वाँ. تو کتنا پیارا ان بزرگوں کا انداز ہوتا تھا کہ وہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کے لیے کیسے کیسے ان کے انداز ہوا کرتے تھے کاش اے کاش ہمیں بھی اس طرح کی سوچ نصیب ہو جائے ہم हाँ. بھی چلیں اس طرح چلیں کہ نا ہماری نظریں جھکی ہوئی ہوں اور انہوں نے جیسے اپنی نگاہ کا ایک زاویہ بنایا ہوا تھا مجھے یہاں دیکھنا ہے تو اسی طرح ہم بھی کوشش کریں اپنے دونوں پیروں کے انگوٹھوں پر نظر رکھیں چلتے ہوئے جائیں اور اسی طرح ہم اپنا انداز اختیار کریں تو انشاءاللہ شاء اللہ عزت وجل عادت انشاءاللہ پھر ہو جائے گی پھر ایسی عادت ہو جاتی ہے کہ ایک مطلب ایک بندے کی فطرت کے اندر یہ چیز شامل ہو گئی تو اس کو اس کی عادت ہو گئی اب مطلب اس کو وہ بے اختیار بھی اس کا یہی انداز رہے گا ایک تو شروع شروع میں شاید اس کو زحمت ہوگی اس کو ایک یعنی کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ چونکہ اس کو عادت نہیں ہے لہذا اس کو اپنے اوپر یہ چیز مسلک کرنا ہوگی لیکن جب عادت بن جائے گی جب اس کی فطرت میں یہ چیز شامل ہوگی نا تو پھر وہ ادھر ادھر دیکھنے کا اس کا دل بھی نہیں چاہے شاید اس کا یہ جو آپ نے فرمایا کہ عادت بن جائے گی تو جی پریکٹس کرتے رہیں گے تو عادت بن جائے گی عامرا جس نے کہا اور آپ کی تربیت سے مرکزی مجلس سے شورا کہ جو اسلامی بھائی ہیں ان کی طرف سے جو مدنی پھول ملتے ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ جیسے فون پر اور گھر میں بڑے بھائی سے میں زبان سے بات کروں گا اور گھر میں جو بچوں کی امی ہیں اور جو بچے ہیں ان سے اشارے سے کام چلاؤں گا تو یہ ایک پریکٹس کا انداز ہے جیسے آپ نے کہا کہ وہ انہوں نے تقسیم کیا ہوتا اپنے اپنے آنکھ کے زاویے کو ایک زاغیہ دے دیا تھا آنکھ کو تو اس کو دیکھ کر چل رہے تھے تو پچھلے دنوں ایک ایس ایم ایس آیا جب امیر علیہ کی ماہانہ چھبیسویں کے سلسلے میں وہ ترغیب دلائی جاتی ہے میسیجز کیے جاتے ہیں اور یوں کہ پچیسویں کے اثر سے مغرب تک یہ دھڑکتے دل کے ساتھ سیدی اعلیٰ حضرت الیہ رحمت الربن عزت کی پچیسویں منائے اور پھر جو ہی غروب آفتاب ہو جائے تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مدنی کافلوں کی نیتوں کے ساتھ مدنی انعامات پر عمل کی نیتوں کے ساتھ نیکی کی دعوت عام کرنے کی نیتوں کے ساتھ چھبیسویں کا استقبال کیا جائے تو یہ ترغیب مرکزی مجلس شورا کی ایک رکن اسلامی بھائی نے ایس ایم ایس کے ذریعے دیگر اسلامی بھائیوں کو دلائی اور ایک ہمارے اور رکن شورا ان کا ایس ایم ایس ان کے پاس دوبارہ گیا اور وہ ہم سب کو بھی ترغیب کے لیے انہوں نے کیا تو اس کا خلاصہ یہ تھا کہ آپ کے کہنے پر اور آپ کی ترغیب دلانے پر میں نے اثر سے مغرب اپنی زبان کا کفل مدینہ مصبوط لگایا اور اپنی آنکھوں کو میں نے جھکا کر رکھا اور اس کو غیر ضروری اٹھنے نہیں دیا تو الحمد للہ دل میں بہت زیادہ میں نے رقط محسوس کی تو یوں دل کی رقط یہ آنکھوں کے قفل مدینہ زبان کی قفل مدینہ کے ساتھ بابستہ ہے یوں سمجھیں اور دیگر اعضا کو بھی گناہوں سے بچائیں کہ انشاءاللہ رقت بھی نصیب ہوگی اور زندگی کا اصل مزہ انشاءاللہ ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اعلیٰ کے برادر شہنشاہ سخن استاد زمن مولانا حسن اللہ خان صاحب فرماتے نا کہ آنکھ اٹھتی تو میں جھنجلا کے طلب سی لیتا آنکھ اٹھتی تو میں جھنجھلا کے پلک سی لیتا دل بگڑتا تو میں گھبرا کے سنبھالا کرتا حقیقت میں تو یہ یہی یہ کہا جائے گا یہ شاید ہم ہماری ترغیب کے لیے ہو یہ شعر وہ تو اس شعر کی یعنی کہ ہماری تصویر ہوں گے اور یہ ہماری ترغیب کے لیے ہو کہ کاش جب بھی آنکھ اٹھے فوراً جھنجلا جائیں اور نگاہیں نچی کر لیں جیسے ہی دل بگڑنے لگے دل کے اندر وساوس پیدا ہونے لگ جائیں دل کے اندر برے خیالات پیدا ہو جائیں فوراً یعنی ہم چوکنے ہو جائیں شیطان کے اس, اس بار سے ہم فوراً ہوشیار ہو جائیں اور فوراً دل کو ہم سنبھال لیں اللہ کرے کہ یہ جی ساری شہادتیں ہمیں میسر رہیں اور اس کے لیے ضروری ہے داوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے نیت کر لیجیے ان دعوت اسلامی کے مدنی ماحول جی. کو مرتے دم تک نہیں چھوڑیں گے ان شاء اللہ آئیے ایک ویڈیو سوال شامل کرتے ہیں علی السلام علیکم میرا نام محمد عمران اطاری دستگیر کا ریشی ہوں ہمارا باڑہ ہے اور باڑے کے جانور جو ہے کبھی دودھ زیادہ دیتے ہیں کبھی کم کوئی ایسا وظیفہ یا وٹ بتاتے ہیں جس سے جو ہے جانور صحیح دودھ دینے لگ جائیں یہ جی انہوں نے سوال کیا کہ کچھ جانور ہمارے باڑے میں دودھ صحیح طریقے سے نہیں دیتے تو ایسا روحانی علاج دیجئے کہ دودھ زیادہ دینے لگ جائیں کبھی کم دیتے ہیں کبھی زیادہ دیتے ہیں تو زیادہ دینے لگ جائیں بھینس گائے بکری وغیرہ دودھ نہ دیتے ہوں یا ان میں کمی ہو تو اکیس بار سورت القدر اکیس بار سورت القدر تین دن تک نمک پر دم کر کے کھلائیے صرف وہی پڑھیں جو مخارج کی صحیح ادائیگی کر سکتے ہیں انشاءاللہ عز وجل اسی طرح اگر عورت کو دودھ نہ آتا ہو یا کم آتا ہو تو وہ بھی یہی عمل یعنی اکیس بار سورت القدر اول و آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر دم کر کے عورت کو کھلائیے اور اب خود بھی چاہے تو پڑھ سکتی ہے یہ عمل مسلسل تین دن تک کیجیے جزاک اللہ آئیے ایک اور آڈیو سوال شامل کرتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی محمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ میرا نام حفیظ احمد ہے میں آٹھ سال سے گریس میں ہوں یونان میں ویسے میں بے شک آزاد کشمیر ضلع کوٹلی کا رہنے والا ہوں سرکار میرے ساتھ پچھلے پانچ سات سال سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ مجھے چکر آتے ہیں جسے عام طور پہ لوگ مرغی کہتے ہیں اس کا, کا بھی شکایت ہے کسی کو دکھائیں کسی کو عمل کو تو وہ کہتا ہے کہ جن جنات یا جادو وغیرہ اس کی سمجھ نہیں آ رہی میرا نام حفیظ احمد ہے والد کا نام محمد سائیں والدہ کا نام محمد بی ہے تو سرکار مہربانی کر کے اس کا حل بتا دیجیے یونان سے حفیظ احمد بھائی مرغی کی شکایت ہے اس کا حل حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرگی والے کے کان میں تلاوت کی تو اس کو افاقہ ہو گیا رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ علی وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم نے اس کے کان میں کیا پڑھا ہے میں نے ارس کی میں نے افحسیبتم اننا خلقناکم عابثا و انکم الینا لا ترجعون فتعل اللہ الملک الحق چار آیات انہوں نے پڑی تھی تو انہوں نے یہ یس کی کہ میں نے یہ آیات آخری صورت تک مکمل تلاوت کی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علی وسلم شاہ فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر کوئی مبمن شخص اس آیت کو کسی پہاڑ پر تلاوت کرے تو وہ بھی ٹل جائے تو یونان بھائی اپنے حفیظ احمد بھائی آپ نے یونان سے ہمیں کال کی ہے تو جب بھی آپ کی اس طرح کیفیت ہو جائے کرے تو کسی صحیح خوان کو چاہیے کہ آپ پر یہ پارہ اٹھارہ صورت المؤمنون کی یہ آخری چار آیت پڑھ کر دم بھی کر دیں انشاءاللہ شہ جلد فلف اور افاقہ ہو جائے گا انشاءاللہ شاء اچھا انہوں نے اپنے سوال میں یہ بھی بتایا کہ کسی عامل کو انہوں نے بتایا تھا تو انہوں نے ان کو بتایا کہ آپ کو جنات کا اثر ہے تو اب یہ مرغی کے مرض کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے اس کی بھی کچھ وضاحت وزا ارشاد فرما دیں مرغی کا مرض بعض اوقات جنات کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے تصوف کی مشہور کتاب بہجت صفح ایک 140 پر ہے ایک حضرت سیدنا محی الدین شیخ عبد جلانی جیلانی رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں آیا اور عرض کرنے لگا کہ میں اس, اس بہان کا رہنے والا ہوں میری ایک بیوی بی ہے جس کو اکثر مرغی کا دورہ رہتا ہے اور اس پر کسی تعویف کا اثر نہیں ہوتا حضرت سیدنا شیخ عبد جلانی جیلانی قطب ربانی غور سمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ ایک جن ہے جو وادی سرام دیو کا رہنے والا ہے اس کا نام خانص ہے اور جب تیری بیوی پر مرگی آئے تو اس کے کان میں یہ کہنا کہ اے خانس تمہارے لیے شیخ عبد جو بغداد میں رہتے ہیں ان کا پیغام ہے کہ آج کے بعد پھر نہ آنا ورنہ ہلاک ہو جائے گا تو وہ شخص چلا گیا اور دس سال تک غائب رہا پھر وہ آیا اور ہم نے اس سے دریافت کیا تو اس نے کہا کہ میں نے شیخ کے حکم پر عمل کیا پھر اب تک اس پر مرگی کا اثر نہیں ہوا ماشاء اللہ تو یہ اپا حسب تم والے آیات کا آپ نے روحانی علاج میں بتایا اور یہ جو واقعہ مرگی کے تعلق سے جنات کا اثر ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے تو اس میں جو وسے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اس کے کان میں دیا گیا تو اس سے تو ایک اور وظیفہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی کو مرگی مرگی کا مرض ہو جائے یا کوئی جنات آ جائے تو اس کے کان میں سیدنا سید غسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے لیا جائے تو ان شاء اللہ الرحمٰن وہ اس کی برکت سے یعنی غوس پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے وہ چلا جائے گا کیونکہ یہ غوس پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منقبت میں یہ لکھا ہوا ایک شعر ہے کہ حکمی نافی ضلع فی کلالی سے ہوا ظاہر تصرف انسو جن سب پر ہے آقا آکا سبحان اللہ تو یوں انشاءاللہ الرحمن یہ مرکی کا مرض اس میں افاقہ ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی سعادت نصیب فرمائے آئیے ایک اور سوال شامل کرتے ہیں علی علی الحبیب تعالی محمد اسلام علیکم بھائی میرا نام سلطان ہے میں یہاں کاٹوڑ مدینہ ہوٹل کی رہنے والا ہوں یہ میرا بکرا جو بھی اس کا پاس رہتا ہے اس کو یہ مارتا ہے کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ اس کا غصہ ڈنڈا ہو جائے اچھا بکرا بہت غسی رہا ہے کسی کو قریب نہیں آنے دیتا جو قریب آتا ہے تو اس کو اپنے وہ مارتا ہے تو غصہ ٹھنڈا ہو جائے ایسا کوئی عمل بتائے اس, کو. اس کے ایک ورد ہے یا ودودو. ایک بار اول و آخر درو شریف بھی ایک بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلا دیں مگر احتیاط کریں اور پانی کو بے ادبی سے بے عدبی سے بچاتے ہوئے زمین پر ہرگز نہ گرنے دیں جو پانی بچ جائے اسے احتیاط سے رکھ دیں اور بعد میں دوبارہ پلا دیں انشاءاللہ آئیے ایک, ایک, ایک اور سوال شامل کرتے ہیں علیہ الحبیب اللہ السلام علیکم میرا نام محمود احمد ہے اور میرا تعلق جمشور سے شناجی جمشور سے اس بگڑے کے بارے میں مطلب یہ کہ سست رہتا ہے بہت اور کھاتا بھی نہیں ہے مجھے کچھ اس طرح کا غذیمہ بتانا سست ہو جائے اور کھانے پینے لگے اچھا سست ہے اور سست سست رہتا ہے تو کوئی روحانی علاج ہی نہیں بتا دیں کہ بکرا فرسیلہ ہو جائے اس کے لیے یا سلام ہو. ایک سو گیارہ بار پڑھ کر بیمار پر دم کرنے سے انشاءاللہ شاء شفا حاصل ہوگی اگر کسی کا جانور بیمار ہے تو یہ عمل کر لے جانور روبا صحت ہو جائے گا انشاءاللہ شاء اللہ آئیے آج کے سلسلے کی آخری کال شامل سلسلہ کرتے ہیں الحبیب صلو اللہ میرا نام محمد بینی یمین ہے بحرین سے بات کر رہا ہوں مجھے بتانا ہے کہ بواسیر کے لیے کوئی علاج بتائیں بواسیر پائلز کا علاج تبارک لبارک اس مرض کے تمام مریضوں کو شفائے کاملہ لاضل آج و صحت نافیات تو سارے مریضوں کو اللہ شفا دے دے تو سارے مریضوں کو اللہ شفا دے دے اچھا ہے فقط وہ جو بیمار مدینہ ہے ہر قسم کی بواسی چاہے خونی ہو یا بادی ہو اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے مریض کو چاہیے کہ وہ دو رقط نماز پڑھے پہلی رقائط میں الحمد شریف یعنی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ علم نشرح اور دوسری میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فیل اور سلام پھرنے کے بعد ستر بار یوں کہیں یعنی سیونٹی ٹائمز یہ پڑے <تصفح> اَتَّغْفِرُ اللَّهُ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ چند روز اس طرح کریں انشاءاللہ عز وجل بواسی دفعہ ہو اس کے ساتھی اس مرض کا ایک اور آسان اور مجرب گھریلو علاج بھی پیش خدمت ہے یہ پانچ عد ٹکڑے کر کے بھر دودھ میں ڈال کر چولہے پر چڑھا دیں اور پکانے کے دوران چمچ سے اسے ہلاتے بھی رہیے یہاں تک کہ دودھ کا رنگ براؤن براؤنش ہو جائے بورا ہو جائے پھر اسے ٹھنڈا کر کے رات سونے سے پہلے اسے دودھ اس کا پی لیجئے اور انجیر وغیرہ کھا لیجئے تا تاخصول شفا روزانہ یہ انجیر اور دودھ کی جو مرغوب غذا یہ کھاتے رہنے سے ان شاء اللہ خون بھی بند ہو جائے گا اور مسئلہ وغیرہ جو ہو جاتے ہیں اس کے سبب سے وہ بھی خشک ہو کے جھڑ جائیں گے میٹھی میٹھی اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین قبل اس کے کہ ہم اپنے اس سلسلے کو اختتام کی طرف لے جائیں وہی جو درمیان میں ہم نے عید قربان امیر اہل سنت کے ساتھ منائیں گے انشاءاللہ اس کی نیت دوبارہ کر لیتے ہیں کہ اس میں ہمیں براہ راز انشاءاللہ یہ سلسلہ ہوگا قربانی کا طریقہ بھی انشاءاللہ الرحمن سیکھنے کی سعادتیں حاصل ہوں گی ساتھ ہی مدنِ بھول اور پھر سید امیر اہل سنت ہوں گی تو کیسی احتیاطیں آپ بتاتے ہیں اور کیسی آپ کی رقت ہوتی ہے کیسا آپ کا سوز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں انشاءاللہ دعوت اسلامی کا عالمی مدنِ مرکز فیضان مدینہ میں عید الاضحی کی نماز ساڑھے سات بجے ادا کی جائے گی ان شاء اللہ آج کا جو سلسلہ ہمارا روحانی علاج ہوا نشر مقرر یعنی ریپیٹ مدنی چینل پر بروز پیر دوپہر تین بجے یہ انشاءاللہ نشر کیا جائے گا کال ریکارڈ کروانے کے لیے فون نمبر اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے نوٹ کر لیجئے ڈبل زیرو نائن ڈبل ٹو ون تھری فور نائن فور ٹو سکس ٹو سکس شرح رہنمائی ڈبل بارہ گھنٹے اس کا فون نمبر بھی آپ تحریر فرما لیجیے ڈبل زیرو نائن ڈبل ٹو ون تھری فور نائن فور زیرو ڈبل فور تھری فیڈ بیک ایڈریس فیڈ بیک ایٹ مدنی چینل ڈاٹ ٹی وی ہمارا ویب ایڈریس بھی نوٹ کر لیجیے ڈبلو پوسٹل ایڈریس یہ بھی نوٹ کر لیجیے سلسلہ روحانی علاج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ پرانی سبزی منڈی باب المدینہ کراچی پاکستان مدنی چینل دیکھتے رہیے اس کی دعوت کو عام کرتے رہیے اور خوب خوب اس کی برکتیں پاتے رہیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین اور دنیا کی برکتوں سے سرفراز فرمائے امین بجاین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تعالی آئن حبیب مذاہب میں کبھی